اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کل کے درس میں سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 38 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں انشاءاللہ شاء آج کے درس میں آیت 39 سے آغاز کریں گے اور آج ہی کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ شُرا کا بھی آغاز کریں گے تو آئیے اس درس کو سنتے ہیں وَمِنْ آیاتی ہی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے انا کا ترل اور بارش برسائی تو وہ لہلانے لگی وربت اور پھول گئی یعنی خوب فصل اگائی امن موتا بے شک اللہ نے جس زمین کو زندگی دی ہے وہی یقیناً مردوں کو زندگی دینے والا ہے امن کلی شعین قدیر بے شک ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے آیاتی हमारी आयत में टेढ़ा इख्तियार करते हैं इंकार کرنا मजाक उड़ाना مخالفت کرنا کنفیوژنز کریٹ کرنا لا یغفوں علینا اللہ فرماتا ہے بیشک وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں افمیلقفم نار خیر ام من یاتی امن یوم تو بھلا جو شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے سیدھی سی بات ہے یقیناً جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا اللہ امن کا جنت الفردوس اس میں ہم سب کو جمع فرمائے اعملوا ما شئتم تم تم چاہو کرو ان بما تعملون بیما تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے ان لگین کفر و بھی لما جا بے شک جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا مرادی کے وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے وہ ان لو کتاب العزیز کی بڑی عزت اور گرامی قدر کتاب ہے عزت والی اور گرامی قدر کتاب ہے لا من بین ولا من ولا اس کے سامنے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے تنظیر حکیم ان حمی یہ نازل کیا گیا اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے یہ جو قرآن حکیم کی حفاظت کی طرف اشارہ معروف آیت تو ہے سورہ حجر کی آیت نمبر نو بے شک ہم نے اس ادھکر قرآن کو نازل کی ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ مقامی بہاہم ہے کہ باطل اس کے سامنے سے پیچھے سے نہیں آسکتا مراد اللہ خود اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور کئی مرتبہ یہ ذکر کچھ کچھ مقامات پر ہم نے کیا کہ اللہ اپنے الفاظ کے ساتھ اس کے مفاہین کا بھی حفاظت کا معاملہ فرمایا کرتا ہے جیسے کہ چند لوگوں نے اعتراضات اگر کیے یا معاد اللہ غلط مفاہم نکالنا چاہے تو خود ہم نے محسوس کیا کچھ مقامات پر کہ وہ خود قرآن حکیم کے پورے اسلوب کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں اور قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہوتا ہے ایک اور بات بھی ہے اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ٹھیک ہے اب جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا ادھر بھی حفاظت فرمائے گا آخرت میں بھی حفاظت فرمائے گا اللہ یقین عطا فرمائے اور واقعات قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے ما اللہ ما قیل من قبل اے نبی علیہ آپ کو تو وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا یہ حضور کے لیے تسلی ان نربا مَََ علیم بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے دونوں شانوں کا بیان بار بار آتا ہے مغفرت کا ذکر بھی اور عذاب کا بھی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَعَجَمِيًّا اور اگر ہم قرآن حکیم کو عجمی زبان کا بناتے کسی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لَقَالُ لَوْ لَا فُسِّلَتْ آیَاتُهُ تو کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں کیوں اس کا بیان نہیں کر دی گئیں گئی عَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِي کیا خیال ہے یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہیں۔ مراد ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں ہی نازل کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ رسول عربی زبان بولتے ہو اور ان کی زبان سے آجمی کتاب اللہ جاری فرما دے مگر پھر بھی تم نے مان کر تو دینا نہیں تھے پھر تم کیا کہتے رسول تو عربی میں عربی زبان بولتا ہے ہم عربی بولنے والے آجمی کتاب کیوں دے دی گئی مراد کی کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں کلبی علیم فرما دیجیے اور جو لو ایمانا ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے لیے اندھے پن کا باعث بن گیا وہی میدے کے ڈسٹرب ہونے والی مثال کو ذہن میں رکھیے گا اولا دو نمی مکھان یہ جاتے گویا بہت دور کی جگہ سے کہ ان کو سنائی نہیں دیتا اور سمجھ نہیں دیتا سمجھ ایک طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے فیصلہ کر دیا گیا ہوتا وہ شک منہ منی اور بے شک و ضرور اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں جس نے عمل کیا نیک تو اپنے بھلے کے لیے اور جس نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا وہاں اور ابو کا بھی غلام اور آپ کرب اے نبی علی سلام اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے الحمد جی چوبیس شب اور پچیس پارے کا آغاز ہو رہا ہے <سؤال> قیامت کے لئے تو اللہ کے کی حوالے کیا جاتا ہے یعنی اصل علم قیامت کے واقع ہونے کا اللہ کے پاس وما تخرج من تمارت منامی ہا اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا وما تحمل امسا اور نہ کوئی عورت یعنی فیمیل حاملہ ہوتی ہے چاہے وہ انسانوں میں یا جانوروں میں ولا تلمی اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے شرکا اور جس دن اللہ نے پکارے کا کہاں ہیں میرے شریک بتاؤ تو صحیح کالو آدن نہ کمام شہید وہ کہیں گے ہم نے تو تجھے اللہ اطلاع دے دی ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں یہ کے جھوٹ بولیں گے بھول جائیں گے اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی اور جسے وہ اس سے پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے کھو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں انسان بھلائی مانگنے سے تو تھکتا نہیں وہ قنور اور ذرا کوئی برائی اس کو پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے یہ ہے یا تو وہ شخص کے جو ایمان سے محروم ہے یا ایمان کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے ورنہ مومن کا طرز عمل کیا ہے بخاری شریف اور مصرف شریف کی روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے بہت عمدہ ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورت ریمارکیبل ہے عجیب عربی کا عجیب ریمارکیبل خوبصورت حضور نے فرمایا اس کے مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے نعمت ملتی ہے اللہ کا انعام سمجھ کر شکر ادا کرتا نہیں مصیبت آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ مان کر صبر کرتا ہے چیخ چلاتا نہیں دونوں معاملات پہ خیر ہی خیر اور آخری جملہ سبحان اللہ فرمایا یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی ایمان ہماری بیماریوں کا علاج کرتا بھائی بڑی کیفیات میں لوگ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں ذرا کوئی نئی مہنگی گاڑی کچھ کے پاس فراری معاف کیجئے گا ہاں جی بریک بڑا زور سے مارا اور جا کے لگا دیا کسی کو نئی نئے ہاتھ میں آئی تھی برداشت نہیں ہوئی بےچارے نے اپنا نقصان کر لیا اور ذرا کوئی حادثہ پیش آ گیا دل پکڑ کر تھام کر بیٹھ گئے مسئلہ ختم نہ بھائی نہ آ نعمت تو اللہ کا شکر اور کوئی چیز لے لے اللہ اللہ کے پیسے پہ حاضر ہے اور اس کے لیے صبر کرے یہ مینانا طرز عمل رحمہ من ولی ادک ہوں اور اگر اسے سے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے ذرا کچھ ملا تو اگڑ میں آ گئے اور سنیے مد العت کو کہتا ہے کہ میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور سنیے ولائی رجے تو اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا ان دہ لسنا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے بڑا ہی اچھا معاملہ بڑی بھلائی ہوگی یہ وہی جو باغ والے کا واقعہ تھا سورہ کہا کے پانچویں رکوع میں بھائی اگر ہم بولے ہوتے تو تھوڑے دنیا میں ملتا کوئی ہمیں ہم تو بڑے اچھے تبھی تو ملا یاد آ بس تفسیم میں نہیں جا رہے ہیں اور اگر یہاں ملے تو وہاں بھی ملے گا نہیں بھائی یہاں ملا ہے تو امتحان کے لیے ملا ہے وہاں کامیابی دولت اور مال کی بنیاد پر نہیں ہے وہاں کامیابی ایمان و نیک عمل کی وجہ سے کفروا من عذاب اور ہم ضرور انہیں ایک عذاب پہنچائیں گے وَإِذَا أَعْرَضَ بِ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کو بدل لیتا ہے وہ ادا روپ دعائن عریب اور جب ذرا سے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے یہ وہی انسان جو ایمان سے محروم ہو یا کمزوری ایمان کی روش کے اوپر ہو کل اوائی تم من من انخا دلہ تم کفر تم بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس کا کفر کر ڈالا من اضل ممن ہوا فی شقاق معیر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں مبتلا ہے سنوریہم بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی حقانیت کے بارے میں اور کائنات میں غور فکر کے حوالے سے سنوریہم آیاتینا فی الافاق وفی انفسیہم ہم جل۔ اس آفاق اس کائنات میں اور خود ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتی لهم انہو الحق یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے اولم یقین کیا آپ کے رب کے لیے بات کافی نہیں کہ وہ شہ کا شاہد ہے اس خود سب کچھ وہ خود جانتا ہے یہ بڑا پیارا مقام ہے اس کائنات میں نشانیاں ہمارے وجود میں نشانیاں موجود ہیں کہے اس خالقِ کائنات کو پہچاننے کی ایک کتاب اس کائنات میں ہے قرآن اس کو پڑھنے کی بھی دعوت دیتا ہے اور ایک کتاب یہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے میں عطا فرمائی بہت پیارے الفاظ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے یہ علامہ اقبال کے شارہین میں سے ہیں معروف اتنے نہیں لیکن ڈاکٹر اسراج صاحب نے بڑا ان کو کوٹ بھی کیا ہے اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے بڑے خوبصورت جملے ان کے ہیں اس مقام پر This universe is the work of اللہ سبحان و تعالی اینڈ دس دی ورڈ آف اللہ سبحان تعالیٰ دیر کین ناٹ بی اینی کانٹروڈکشن بٹوین دا ٹو قرآن اللہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد تو نہیں ملے گا قرآن پڑھو تو وہ کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دے گا تلاش کرو تو اللہ کی معرفت ملے گی جتنا قرآن اس کائنات کو پڑھو گے اس کے اس میں غور و فکر کرو گے اللہ کی عظمت آشکارا ہوگی اتنا قرآن کی حقانیت تمہارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں وہ اللہ کا عمل اور یہ اللہ کا قول اللہ ان نحو فی مریت آگاہ ہو جاؤ گے بے شک اور درق کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں اللہ ان نحو بکلی شی امیر آگاہ ہو جاؤ گے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں سورہ شع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور تسلسل میں اب یہ چوتھی صورت اس تعلق سے ہے کہ زمر میں توحید عملی کا پہلا تقاضا اللہ ہی کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہوئے پھر سورہ مؤمن میں دعا اللہ سے البتہ یہ دو تقاضے انفرادی سطح پر بھی ہیں اطاعت اللہ کی اور دعوت اللہ کی دعا اللہ سبحان و تعالی سے پچھلی صورت سورہ حامی مسجدہ میں دعوت اللہ کی طرف یہ اجتماعی تقاضے توحید کے ایک بندہ مومن اکیلا اکیلا اللہ کی نہ مانے دوسروں کو بھی اللہ کی ماننے کی دعوت دے اور اب اس سے اوپر کا تقاضا ہے کہ اللہ کے عطا کردان دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے توحید صرف عقیدے کی توحید نہیں ہے توحید عمل کی توحید بھی ہے اور توحید صرف انفرادی عمل کے تقاضے نہیں بیان کرتی بلکہ اس توحید کے تقاضے اجتماعی سطح پر بھی ہیں وہ ہے تقاضا جو اس صورت میں آئے گا اور وہ ہے اقامت دین کا تقاضا اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا سورہ شرا ہے اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی آئے گا اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جہت کا مطالبہ بھی آئے گا اور یہ تقاضے پورا کرنے والے ان کی صفات کیا ہوں گی ان کی صفات کا بڑا پیارا بیان آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہین عین سین اوف یہ حروف مقطعات اور میکسمم پانچ آتے ہیں جیسے سورہ مریم میں بھی کاف ہا یا آئین زیادہ سے زیادہ یہ پانچ قرانی حکیم ہے جیسے کہ اس مقام پر بھی قذاری کا یوحی الیک الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم اسی طرح اپ کی طرف اور اپ کے پیشے لوگوں کی طرف اللہ وہی فرماتا رہا اے نبی علی السلام وہ اللہ کے جو غالب ہے حکمت والا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ هو العلی العظیم اور وہ اللہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے تکاد تسماوات تفطرن من فوقهن لا قریب کے آسمان یہ اوپر سے پھٹ پڑیں کیوں پھٹ پڑیں سور مریم میں ایت 98 سے آیت 104 ہم نے پڑھا تھا لوگوں کے شرک کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اللہ کی اولاد قرار دی زمین شق ہو جائے لیکن کیوں نہیں ایسا ہو رہا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ہم کے ساتھ و یستغفرون لمن فالارض اور ان کے لیے طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہیں یہ سور مومن میں ہم نے پڑھا ارش کو تھامنے والے فرشتے زمین پر ایمان والے توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والوں کے لیے دعا کرتے سنیے گا ان نیک لوگوں کے توفیل باقی بھی بچ رہے ہیں ورنہ آسمان کب کب پھٹ جاتا زمین کب کی شک ہو جاتی یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں فی الارض ان کے لئے زمین والے ہیں اللہ ان اللہ بے شک آگاہ ہو جاؤ بے اللہ تعالی وہی بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ولدین من نہیں اولیاء اور جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو رفیق یا ساتھی اللہ حفیظ علیہم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے وکیل <وَكِيل> اور ان ذمے دار نہیں ہے شرک نہیں چھوڑتے کفر نہیں چھوڑتے تو یہ ان کا اپنا چوائس ہے آپ سے ان کے بارے میں اس حوالے سے سوال نہیں ہوگا وہ قزار کا وحینہ علی کا قرآن عربی ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وہی کیا اس قرآن کو عربی بنا کر لیک تم دینا امل تاکہ آپ امل قرآن یعنی مرکزی بسی مران مکہ مکرمہ ہے مکہ مکرمہ والوں کو ڈرائیے ومن ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں اب اس ارد گرد میں صرف عرب نہیں پوری دنیا شامل ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے رسالت یونیورسل ہے اور اب حضور کے بحاف پر سارے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنا مسلمانوں کے پر ہے یہ اٹھاون ممالک, ممالک کے کتنے سفارت خانے دنیا بھر میں ہوں گے کیا یہ قرآن کا میسج پہنچانے کا اہتمام نہیں ہو سکتا کتنی مسلم ورلڈ کے اندر چینلز موجود ہیں چلیے انٹرنیشنل لیول کی چن ہی ہیں،, ہیں تو صحیح کیا ان کے مالکان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے توفیق نہیں کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر سکے یہ اشارتاں دو باتیں میں نے عرض کی اب یہ پورے عالم تک پہنچانا اس امت کے کاندر پر ذمہ داری و تم ذی یوم الجمعی لا اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے کوئی شک نہیں جس کے بارے میں کہ وہ آئے گا فریق الف الجنت و فریق فی السعید ایک فریق ایک گرو جنت میں ہوگا اور دوسرا گرو وہ جہنم کی آگ میں اللهم انا نسئلوک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار الم تدست سے تیری تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تری غزب اور اپنی رحمت میں داخل کرتا یا نہیں جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے ہدایت اور ظالموں کی نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی مددگار امی تخذ من نہیں اولیاء کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساس ٹھہرا لیے ہیں ف اللہ یحیی موتا بس اللہ تعالی ہی وہ اصل کار ساز ہے اور وہی مردوں کو زندگی دے گا عَلَى كُلِّ شَيْئِن اور واللہ ہر ہر پر قدرت رکھنے والا ہے فِيهِ مِن <اللَّه> تو جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس سے ہے اللہ سب کا خالق ہے مرد عورت میں اختلاف ہو جائے مرد کہے گا کہ میری چلے تو عورت کو پامال کرے گا عورت کہے گی کہ میری چلے تو وہ مرد کو پامال کرے گا جی مالک کہے کہ میری چلے تو وہ سٹاف کو یا کہیے کہ ورکرز کو پامال کرے گا ورکرز کے ہاتھ میں نظام دے دے پوری فیکٹری بیچ کھائیں گے توازن کہاں سے آئے گا اللہ کی مانو مرد کو بھی پیدا کرنے والا عورت کو بھی پیدا کرنے والا آجیر کو امپلائر کو وہ اجیر کو بھی امپلائی کو بھی مالک کو بھی غلام کو بھی آلہ کو بھی ادرا کو بھی مشرقی کو بھی مغربی کو بھی امیرکن کو بھی پاکستانی کو بھی اللہ کے ہاں کوئی باعث ہونے کا تصور معد اللہ نہیں کوئی تعصب کا معاملہ نہیں ہے اس کی مانو گے تو مسائل کا حل تمہیں میسر آئے گا وہ مختلف اور جس بات با میں تم اختلاف کرتے اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے اللہ ربی علیہ توکلت وہ اللہ ہے میرا رب اسی پر میں نے بھروسہ کیا انیب اور اسی کی طرح میں رجوع کرتا ہوں فاطر اسما واطیبل اور وہ اللہ زمین کا بنانے والا ہے جاسکم از اسے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے یذراؤکم فی اللہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے پھیلایا بھی ہے بسایا بھی ہے عطا بھی کر رہے نعمتیں لیس کَمِثْلِہِ شَیء اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے یہ عقیدے کا معاملہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیوں ہم مخلوق ہم کوئی بھی مثال دیں گے تو اپنے مشاہدے میں یا تجربے میں آنے والی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آجائے جائے وہ تو ہے مخلوق مخلوق کی مثال اگر خالق کے لیے دیں گے تو ہو جائے گا شرک تو اللہ کی مثل تو ہے مثل شان بہت بلند اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے بل یق اللہ کو احق کوئی ایک, جی ایک بھی اس کے جیسا اس کے ہمسر نہیں ہے کے زمین کی کنجیاں ہیں یا خزانوں کی یا تو جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان نہ کا علم رکھنے والا ہے اب ہے آیت نمبر تیرہ اور اس میں اس صورت میں جو مطالبات آئے وہ ایک ہی مطالبہ ہے عقیم الدین دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا وہ تقاضہ توحید کا آ رہا ہے اب سامنے شراء مدین ما وسا بھی نوح مسلمانوں تمہیں دین کے معاملے میں وہی بات حکم کے طور پر دی جا رہی ہے جس کا حکم اللہ نے نو علیہ السلام کو دیا ولوی عہینہ علیہ کا اور جس کی وق عام ہم نے آپ کی طرف کی وما وسینہ بھی ابراہیم وسا و عیسہ اور جس کا حکم ہم نے دیا ابراہیم اور اور عیسیٰ کو علیہ السلام العقیم الدین کے تم دین کو قائم کرو ولا تفر رقوفی اور اس بارے میں تفرقا نہ ڈالو چند باتیں ہیں خطاب ہم سے ہو رہا ہے آخری امت ہم ہیں البتہ پانچ جریل القدر رسولوں کا ذکر آیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام علیسی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم ان پانچ جلیل القدر رسولوں کو ال العزم من رسول بھی کہتے ہیں بڑی ہمت والے رسول بڑی ہمت والے رسول ان پانچ کی داستانیں جا بجا قرآن میں ہمارے سامنے آئی ہیں زندگیاں لگ گئیں اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کے لیے ان پانچ کو جو حکم دیا اے مسلمانوں وہ حکم اپ تمہیں دیا جا رہا ہے کیا عقیم الدین دو ترجمے ممکن ہے دین کو قائم کرو اگر دین بحیثیت نظام قائم نہیں تو اس کو قائم کیا جائے اس کی کوشش کی جائے اور اگر دین قائم ہو چکا ہو تو اس کو قائم رکھا جائے اگر بہت زور کی ہوا چلی اور خیمہ اکھڑ گیا تو خیمہ لگانا پڑے گا نصب کرنا پڑے گا قائم کرنا پڑے گا اور اگر قائم ہے اور ہوا چل رہی ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے رسیوں کو مضبوط کرنا پڑے گا گر چکا ہے تو قائم کیا جائے گا قائم ہے تو قائم رکھا جائے گا دین اگر مغلوب ہے تو قائم کرنے کی جد و جہت کی جائے گی قائم ہو جائے تو اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی آج یہ تصور ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل گیا اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہے یہ ریڈیکل اسلام ہے یہ پولیٹیکل اسلام ہے یہ ہارڈ لائنرز ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اسلام کا ایز نظام ایز اے ہول سسٹم اس کا کلیئر نہ ہو لیکن جس جو جن کو یہ کلیئرٹی ہے ہم تو شروع سے پڑھتے آئے نا اللہ کہتا ہے دین سسٹم اللہ کے ہاں فخر اسلام آل عمران آیت انیس اللہ کہتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین کوئی اور نظام زندگی قبول نہیں آل عمران آیت پچاسی اللہ کہتا ہے دین اللہ نے مکمل فرما کر دیا المائدہ آیت نمبر تین اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ البکرا آیت نمبر دو آٹھ اللہ کہتا ہے کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے قابل قبول نہیں سزا ہے اس کی البکرا آیت نمبر ایٹی فائیو اللہ کہتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے المائدہ فورٹی فور فورٹی فائیو سیون بھرا ہے قرآن اللہ کہتا ہے پیغمبر کو کیوں بھیجا لو بھی رونی کلو ہی غالب کرنے کے لیے سور توبہ کی آیت تینتیس میں پڑا سور فتح کی آیت اٹھائیس پڑھیں گے سورج صف کی آیت نو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کہتا ہے پیغمبر سے کہلواتا ہے اسی شورہ میں آگے آیت نمبر پندرہ عدل قائم کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کہتا ہے سارے پیغمبر بھیجے گئے عدل کے نفاذ کے لیے الحدیب آیت نمبر پچیس اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے تم کھڑے ہو کر عادل کا نفاذ کرو النساء آیت نمبر 135 اور المائدہ آیت نمبر 8 بھرا میں قرآن بھائی اور حضور کی زندگی سب سے بڑھ کر گواہی تو وہاں سے آ رہی تاریخ کی گلیوں میں خون کہ بہایا گیا آپ کا ہجرت کی رات آپ کو گھر سے کیوں نکلنے پر مجبور کیا گیا اپنے ستر صحابہ کے لاشیں کیوں میدان عہد میں اٹھائے اپنا خون عہد کے میدان میں کس مقصد کے لیے پیش کیا اپنے دوستوں سے صحابہ کی جانے کہیں کو اللہ کی راہ میں پیش لے اللہ افوا جا تاکہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جو داخل ہو جائے اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی مولوی صاحب تقریر تو تم نے بڑی اچھی کر لی تو کہہ بھائی نہیں یہ تو دل کی آواز ہے جو دل کی آواز ہے پورا قرآن پڑھ کر آئے اللہ سے ڈرے ہم بھائی پچیسیں پارے پر ہے قرآن حکیم کے ہم سے زیادہ کس کو کلیئرٹی ملی ہوگی اچھا نہیں تم تم ڈاکٹر اسرار والے یا کوئی مولانا مودودی والے سید قطب شہید والے یہ کچھ طالبان افغانستان والے یہ ذرا کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہو اور نہ بھائی پوری امت مانتی ہے اس بات کو یہ الگ بات ہے کہ وہ بیان ہمارے سامنے نہیں آتا امت کے اسلاف تسلیم کرتے ہیں. نصب امام فرض ہے امت پر نصب امام کا مطلب امت کا ایک خلیفہ ایک امام ہو اور جمع ہو امت اس پر اور امت پر اللہ کا دین قائم و نافذ ہو یہ نصب امام یہ نصب امامت یہ فرض ہے امت کے سفر. اور سنیے مقدمت الواجبی واجبت کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ شرط بھی واجب اور فرض ہے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے وزو شرط ہے کہ نہیں وزو کے بغیر نماز کو کھڑے ہو سکتے نہیں اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو کون کاٹے گا اللہ کہتا ہے ڈاکو کو سزا دو کون دے گا اللہ کہتا ہے قاتل کو سزا دو کیسے دیں گے اللہ کہتا ہے زانی کو سزا دو کیسے دیں گے اللہ کہتا ہے زکات کی وصولی کا ندام کیسے کریں گے آپ گھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے یہ احکام ہیں نا اللہ کے اب ان کا نفاذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو دین قائم نہ ہو تو یہ دین قائم کرنا بھی لازم یہ فرائض ہیں فکہ واجب اور فرض کو ایک ہی قرار دیتے ہیں احناف کے علاوہ یہ جو فرض واجب ہے اس پر عمل کرنے کے لیے نظام ہونا دین کا غالب ہونا شرط ہے تو جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوئی شرط بھی فرض ہوتی ہے یہ فکہ کی اصطلاحات ہے کوئی مری جذباتی ہے تھوڑی یہ تو آج ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغرابا ہے اس کے لیے پاکستان لیا تھا ہم نے بات کریں گے ستائیس شب میں ان شاء اللہ و تعالیٰ سور صف آئے گی یہ ہمارے ساتھ کو بڑی پسند سورج شور اللہ ابر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے اس پڑھائی سوریہ صف ہمیں زیادہ پسند ہے الحمد للہ ستائیس میں بھی بات ہوگی بات تو یہی ہوگی عقیم الصلاح کا ترجمہ کیا ہے بھائی نماز تو عقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا قائم ہے سود کا دھندا چل رہا دین قائم ہے بے حیائی کا طوفان چل رہا دین قائم ہے یہ تو دو مثالیں بڑی بڑی باقی اور معاملات کو دیکھ لے یہ ہے آج امت توحید کچھ لوگوں نے کہا بس کچھ قبر پرستی کرنے والوں پر تابڑ توڑ حملے کر دیے اور توحید کے تقاضے پورے ہو گئے بس اس کو بھی فارغ کر دو اس کو بھی ہے کچھ لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ بھی مشرق ہے یہ بھی کافر ہے یہ بھی زندیق ہے یہ بھی بداعتی ہے یہ بھی اسلام سے خارج ہے اللہ کے بندے تم جو بیٹھ کر باتیں کرو تمہارے اوپر اختیار کس کا ہے باطل کے اختیار میں تخوا کی آرزو کتنا ہسی فرے میں جو کھا رہے ہیں ہم کس کے پاس پورا دین نے مجھے بتائی توحید ہی کئی پہلو کسی نے لے لیا کتابیں چھاپے جاؤ فتوے دیے جاؤ فارغ کیے چلے جاؤ باغی سارا دندہ پر کفر کا چل رہا ہے کافرانہ نظام چل رہا ہے انگریز سرکار کا قانون دیا ہوا چل رہا ہے شریعت کے خلاف ورزی چل رہی ہے کچھ نے محبت کے دعوے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے بس حضور سے محبت کا دعوے ہی ہوگا یا حضور کا خود کا میدان بھی نظر آئے گا کبھی کبھی تاریخ کی دنیا بھی نظر آئیں گی کبھی بدر کو سجانے کی بھی کوششیں نظر آئیں گی یہ ہے آج ہمارا مسئلہ بھائی اب اس پہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جذباتی زیادہ ہو جائے گا ہاں ہوتے ہیں بھائی خون کھولتا ہے گھر کی چھت گر جائے تو تکلیف ہو رہی ہے گلاس ٹوٹے تو, تو تکلیف ہو رہی ہے اللہ کا دین مغلو کا پریشانی ہے کچھ اس لیے تکلیف ہوتی ہے بھائی اس کے لیے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اگر یہ جذبات یہ کسی کو محسوس ہوتی ہے یہ اعلیٰ وجیل بصیرت ہے اللہ جانتے دل کو چھیر کے تو نہیں دکھا سکتے بھائی یہ اعلیٰ وجیل بصیرت ہے یہ ملک اس لیے لیا تھا باپ دادا نے قربانی اس لیے دی تھی اللہ خطہ دے دے جہاں تیری تیرے رسول کی تعداد کریں گے یہ خالی پلازا بنانے کے لیے جائیدادیں بنانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے باپ دادا نہیں آئے تھے ہمارے ہجرت کر کے اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم و ناپس کیا ہے یہ ایک ہی حکم ہے پوری صورت میں اس پوری شدہ میں ایک امپیرٹو ایک ہی انداز حکم کا ایک ہی انداز کوئی اور حکم کی صورت نہیں ملے گا اللہ العقیم الدین کے دین کو قائم کرو بلا تفر رقوفی اور اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ خبر اے نبی علیہ السلام جس بات کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں مشرقین پر یہ بات گراں گزرتی ہے ایک تو وہ مشرک بت پرست تھے کیا ہے آپ شرک۔ ان سرداروں کی اپنی چوہدراٹ تھی اپنا قانون چاہتے تھے اپنے احکامات نافذ کرنا چاہتے تھے حضور کہتے نہ زمین تمہاری نہیں زمین اللہ کی ہے بندوں کا قانون نہیں چلے گا قانون اللہ کا چلے گا ان مشرقوں سے یہ ہزم نہیں یہ ہضم نہیں آج کے مشرق ہوں گے جو اپنے قانون کی بات کریں گے اپنے عزم کی بات کریں گے اپنی فلسفی کی بات کریں گے اپنے نظام کی بات کریں گے ان مشرقوں سے بھی یہ توحید کی دعوت کے دین اللہ کا قائم ہونا چاہیے کبھی کبھی ہزم نہیں ہوگی مشرقین پر بھاری یہ بات اللہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ خاص معاملہ اللہ کا سیدنا عمیر رضی اللہ واقعہ پڑھے کھینچ لیے اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پس منظر ہے لیکن خاص معاملہ تلوار ادھر جا رہی تھی تلوار ادھر ہو گئی اللہ اکبر اور پھر کیا فرماتے یا رسول اللہ اکبر نہیں ہے عمر تو یارسول نے چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں آئے ہم اللہ لنا نماز پڑھیں گے اور ہجرت کی تو کیسے کی باقی پوشیدہ طور پر جا رہے ہیں سید عمر نے فرمایا جس سے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اور جس سے اپنا بچہ یتیم کروانا آئے عمر کا راستہ روک لے یہ خاص معاملہ ہے اللہ جس کو چاہے کھینچ لے یہ خاص ہے عمومی کیا ہے یہ حدی و یہ حدی ادہ میون اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے سلمان کے لیے کتنا کھلا فارس رضی اللہ عنہ ہوتے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا آپ اور میں بھی مانگے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے فضل ہم قرآن کی محفلوں میں بیٹھے دل ہمارے منور ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور مانگے اللہ سے اور مانگے اللہ سے اور مانگے اللہ سے تو یہی اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو پڑھا تھا نا سرین کبوت کے آخر میں واللہ دینا جاہدینا دیا اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو اٹا کر دیتے ہیں تفرق علم اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کی وجہ سے یہ باتیں البکر تو جانتے بوجھتے وجہ سے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدت مقرر تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اندین او رو کتاب کے, وارث ہوئے ان کے, بعد وہ اس کے بارے میں بھیجا پیغمبر نے رہنمائی بھی فرمائی اچھا کچھ لوگوں کو کتاب کی ذمہ داری دے دی گئی وہ ان کے علما تھے اہل کتاب کے بعد والوں نے دیکھا کہ انہیں میں گڑبڑ آ گئی یہ جو کتاب کے حامل تھے پڑھنے پڑھانے والے انہیں کے اندر جب بگاڑ آیا تو بعد والے اس کو دیکھ کر بھاگیہ دین سے یہ بڑا خطرناک معاملہ جن پر دین کی ذمہ داری ہو اگر ان کے اندر بگاڑ آتا ہے تو یہ بگاڑ لوگوں کے دین سے دور ہونے کا ذریعہ بنتا ہے وہ سوت کاٹنے والی مثال آداری سورے نہل میں وعدے والی بات آئی کہ تم گڑبڑ نہیں کرنا قول و فیل کر تداد نہ کرنا منہ تمہارے برے کردار کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہوا تو وبال تم پر آئے گا بہت بھاری بات ہے بھائی جن کے پاس دین کا علم ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے امام الناس کے مقابلے اور اگر ان کے ہاں بگاڑ آ جائے اللہ محفوظ رکھے اور اس بگاڑ کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو تو کتنا بڑا وبال ہوگا علماء سو سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ معاف کیجئے گا بھائی اللہ حفاظت فرمائے علماء حق بھی ہیں الحمد للہ تبھی تو دین ہم تک پہنچائے تبھی تو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں علمائے حق سے اللہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے اور علمائے سو کے سے اور ان کے سائز سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت بڑی پیاری بہت جامع تفصیل کا تو موقع نہیں 10 احکامات ایک آیت میں خوی حضور سے خطاب اور ہمیں سمجھایا جارہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلِذَلِكَ فَدْعُ بس اے نبی اسی کی دعوت دیجئے اسی کی دعوت دیجئے توحید کا یہ پہلو کہ اللہ کا دین قائم و نافذ ہونا چاہیے زمین اللہ کی اس کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے آپ اس کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ رہ اور اے نبی علیہ السلام جیسے آپ کو حکم دیا گیا مظاہرہ کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اب بتائیے حضور سے کوئی امکان بھی ہے کا اس امکان کا کوئی شبہ دل میں لایا گیا ایمان اسی لیے بار بار کہتے کہ خطاب حضور سے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی بات اللہ کے دین کی بات کرنے میں اور اس کے نفاذ کے جد و جہد میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا بک الامن تبیما انصر اللہ من کتاب اور فرمائی کے میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ صحمۃ نے نازل کی وہ امیر تو نہیں عادلہ بہین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عادل کو قائم کر دوں یہ انقلابی بات حضور نے صرف واز نہیں کی ہے نصیحتیں نہیں کی صرف اعمال کے فضائل بھی بتائے سچن نوافل نہیں بتائیں جن پر مطمئن ہے آج امت کی بہت بڑی تعداد بھائی نوافل سراخوں پر ہم بھی ترغیب دلاتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں الحمد رب العالمین مگر حضور نے پورا پیکیج دیا ہمیں جی فرما رہے ہیں کہ امیر تری آدلا بینک اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عادل کو قائم کر دوں یہ ہے انقلابی نعرہ یہ اس قرآن اللہ کے رسول کا دین جو ہے اسے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا یہ چند ریچول سکھانے کے لیے فخر نہیں آیا یہ کچھ اعمال انجام دے کر مطمئن ہو جاؤ باقی شیطان کا ننگا ناچ بھی معاشرے میں چلتا رہے شیطانی دعوتیں بھی چلتی رہے اللہ کے خلاف سرکشی بھی چلے اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہو اس کے احکام کا مذاق بھی اڑایا جائے اس کی شریعت کو پامال بھی کیا جائے اور مسلمان بیٹھ کے برداشت کرتے رہے گا کرتے رہے دس از ناٹ اسلام یہ ایمان کی دعوت تو نہیں یہ تو ایمان کا تقاضا نہیں و تو نہیں آد ہاں کوشش کرنا محنت کرنا ہمارا فرض ہے نتیجہ اللہ کے اختیار میں کتنے نبی شہید کر دیے گئے مگر وہ اللہ کیا کامیاب ہے مگر یہ تصور تو امت رکھے کتنے بڑے آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے ہم نے فیصلے کرنے تھے دنیا کے ہم نے فیصلے کرنے تھے دنیا کے امیر تلی آ دل نکم اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی لنا ولكم ہمارے امال ہمارے تمہارے لیے تمہارے امال لا بے ننا و بے ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, نہیں مانتے نہ مانو کل اللہ کا پیش تو ہونا ہے اللہ ہو بیننا اللہ تعالی ہمیں جمع فرما دے گا وہ الہل مسیح اور اسی کی طرف لوٹنا ہے فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ لَهُ حُجَّتُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی بات کو اس کی دعوت کو قبول کر دیا گیا ان کی یہ جھگڑا کرنے کی روش اللہ کے رب العالمین کے ہاں باطل ہے وہ علیہم اور ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے برحم عذاب شدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے دو پہلو ہیں ایک حضور علیہ السلام دعب توحید پیش کر رہے ہیں مشکین انکار کر رہے ہیں کفار انکار کر رہے مگر قبول کرنے والے بھی ہیں تو جو قبول کر رہے ہیں یہ کل اللہ ان کو انکار کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑا کر دے گا دوارے ماحول کے لوگ تھے تمہارے معاشرے کے لوگ تھے تم نے کیا بہانے آج پیش کرنا شروع کر دیے ہمیں تھوڑا موقع مل جاتا ہمارے پاس اور کوئی آ جاتا ہمارے پاس کوئی اور دلیل آ جاتی انہوں نے بھی تو تمہارے درمیان رہ کر قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ تو خاص وہ کفار کے معاشرے کے ماحول کے تعلق سے آج دین کو قائم کرنے کی جد و کی ذمہ داری کس پر ہے ہم پر اب کوئی کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے بڑے مشکل حالات ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بڑے ہارڈ ٹائمس ہیں بڑے اکنامک کرائسس ہیں یہ ہے اور وہ ہے نہیں بھائی ی دو میں اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں اپنے اپنے اپنے اپنے دائرے کار اپنے اپنے سائیداد کے مطابق ان کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہمارا دل بہت وسیع ہے اگر مصر میں ہمارا کوئی مسلمان سوڈان میں کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی افغانستان میں کر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی پاکستان نے کر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی دل وسیع رکھے بات اونچی کریں لیکن اس کا میں لگا ہوا کر جی اللہ پیش کر دے گا اور تم کیا بہانے بناتے تھے بنا رہے ہو یہ بھی تو تمہاری قوم کے فرات تھے تمہارے معاشرے کے لوگ تھے دو انیس میں تھے ان کا بھی پیٹ تھا ان کی بھی فیملی انہوں نے بھی تو وقت نکالا انہوں نے بھی تو اللہ کے دین کے لیے محنت کی بات سمجھ آ رہی ہے بھائی اللہ ایسوں کو کھڑا کر کے دوسروں کا جو عذر یا ایکسکیوز پیش کریں گے باطل قرار دے دے گا اللہ محفوظ رکھے اللہ ہمیں دلوں کو پھیرے اس بات کی طرح اتنے بڑے کام کے لیے ہمیں کھڑا ہونا اس کی برکتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو سورہ صف میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اللہ الر انضر الکتاب اللہ ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی اور میزان بھی اور آپ کو کیا خبر بھی شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے ایمان نہیں رکھتے منها اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے کہ یہ حق ہے اللہ ولا آگاہ ہو جاؤ کہ بشر جولو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں اللہ لطیف عبادی من یشاء اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جس کو چاہتا ہے کو دیتا ہے وہ هو القوی العزیز اور وہ اللہ بہت طاقتور بہت غالب ہے رزق کا اختیار اللہ کے پاس سورہ ان میں بھی ہم نے پڑا کتنے ہی پرندے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی آتا کرتا وہاں ہجرت کا ذکر تھا جی اور یہاں اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے کا معاملہ انسان ہے کمزور تو ہے آتا تو ہے میرے مستقبل کا کیا ہوگا ارے مستقبل کے بعد کا جو مستقبل ہے اس کی بھی سوچ لو بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے تم تھوڑے ہی خالی کو اپنے کہ خالق کون اللہ دو رازق بھی وہی ہے اللہ اکبر سورہ کہف میں پڑا وہ رہ گئی آیت دماغ کے اندر اللہ ہم سب جو بھی باپ ہیں مائے ہیں یہ دماغ میں ہمارے آیت رہے ان بچوں کی حفاظت کیسے اللہ نے کی باپ نیک تھا باپ چلا گیا خزر کو بھیج کر اللہ نے دیوار سیجی کروا دی تاکہ بعد میں بچے بڑے ہوں تو خزانے سے فائدہ اٹھا لیں گے اللہ اللہ اللہ ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے راز کا پریشانی کا کیا معاملہ ہے تم تو اور ہم تو طے کروا کر کرے میرے بھائی اللہ لطیفوں بےڑی بادی ارز کمئی اللہ بڑا باریک بینی سے اپنے بندوں کو جانتا ہے خوب مہربان ہے جس کو چاہتا رزق عطا فرماتا ہے وہ حب القبی جو اور وہ اللہ قوی ہے اور غالب ہے من خان یوری تو حرفل آخرت نزید لحوفی حرفی جو شخص ہے, ہے آخرت کی کھیتی تو ہم اس کے لیے کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں وہ من خانہ یوری دنیا مٹی منہ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں وہاں لہو فل آخرت میں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں تم چوائس کرو تمہیں کیا چاہیے دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی سورج بلی اسرائیل کے دوسرے لوگوں میں پڑا چاہنے سے بھی مل جائے گی ملے گی تھوڑی سی اور آخرت چاہو تو بڑھا دیں گے بڑھائیں گے آخرت کو وہ حسن طوابل آخر اچھا بدلا کہاں کا ہے آخرت کا تم طے کرو تمہیں دنیا بنانی کے آخرت بنانی ہے لیکن اگر دنیا بنانے کے چکر میں لگتے ہو فقت له من نصیب تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں شرکا شرا الحمن کیا کہیں کہ کچھ شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے بھلو اللہ کریمت الفصری اور اگر ایک فیصل نہ ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ڈرتے ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے آمَنُوا فِي رَوْضَاتِ اور جو لگ ہم لائے اور باغات میں ہوں گے اور ربهم وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے ہاں انہیں ملے گا ذالک هو الفضل القدیر یہی بڑا فضل ہے ذالک الذی يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات یہ ہے وہ جس کی اللہ نے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے قل نا اسالكم عليه اجرا الا المودد في الغربہ اے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرما دیجیے کہ دیکھو میں تم سے رشتہ داری کی محبت کے سوا اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا کیا مطلب اپنے خاندان کے لوگوں کو فرما رہے تم تو میری مخالفت نہ کرو تم تو میری بات مان لو تم تو میرے اپنے ہو تم تو میرے رشتہ دار ہو تم سے کو اجر نہیں مانگتا پیسہ نہیں مانگتا دنیا نہیں خلوص, خلوص اہل حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر تم تو میرے اپنے گا نزید لہو پی ہاں ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیں گے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بہت بچنے والا نہایت قدردانی فرمانے والا ہے بس یہ رکو مکمل کریں گے ام کیا وہ کہتے کہ انہوں نے اللہ کا جھوٹ مان لیا ہے اللہ, فَإن اللہ يختم على قلبك تو اگر اللہ چاہتا تو اے نبی علیہ السلام آپ کے دل پر مہر لگا دیتا لیکن ایسا تھوڑی اللہ ہی نے آپ کو پیغمبر بنایا وہ کیوں آپ پر مہر لگائے گا یہ تو ان کو سنایا جا رہا ہے کریما تھی اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا اپنے سے ان نہ علیم و مداد اللہ سینوں کے رازو سے واقف ہے عبادی ہی اور وہ اللہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے وہ برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سجیب اللہ عامن و الصالحات اور قبول فرماتا ان کی دعائیں جو عمال ہے جنہوں نے نیک امال کیے وہ عزید ہی اور اللہ سبحانہ و اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے لَهُمْ اور کفر کرنے والوں کے لیے شدید آداب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ الْأَرْضِ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے سبھی کے لیے رزق کو شادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے لیکن وہ اندازے کے مطابق جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں اگر سب کو کشادگی دے تو سارے بہک جائیں گے یہ موضوع سورہ زخرف میں بھی آئے گا کل انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ ان کے گھروں کو سیڑھیوں کو چھتوں کو سونا کیا چاندی کیا سونے کا بنا دے مگر سارے بہگ جائیں گے اس لیے نہیں کرتا اللہ اتنا سب کے اللہ اپنے بندوں کی سے خوب, باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے بہ لما اور اس کے بعد کہ جب وہ نامید ہو گئے تو وہ اللہ ہی تو ہے جو بارش نازل فرماتا ہے بین شروع رحمتہ اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے محول ولی حمیص اور وہ اللہ ہی کارساز ہے آج سے اپ اس کی تعریف ہو رہی ہے زمین خشک تھی اللہ نے بارش برسائی لو خوش ہو گئے جی اندھیرے تھے تاریخیوں کے قرآن کا نور اگیا لو ہدایت کا سامان آگے آگے بڑھو خوشیاں مناؤ بمین آیاتِ خلق السماوات و الارض وما بث فيه مما اور اللہ کے نشانیوں میں سہے آسمانوں کا زمین کا پیدا کیا جانا اور جو کچھ اس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں ایلینز کی بات نہیں کر رہا پریشان نہ ہو لیکن آسمان و زمین میں نشانی اللہ تعالیٰ کیما بس دا ابا اور جو اللہ نے جاندار ان دونوں کے درمیان پھیلائے تو اوپر بھی مخلوقات تو ہیں وہ اعلیٰ جم از یشا قدیر اور اللہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مزید سیکھنے عمل کرنے کی توقع فرمائے سفید درست فرمائیے گا.